اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور مدان پر پینک دیا جاتا الزام دیا ہوا